الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد يستدل أرباب, أرباب المصائر على نبوته بمجحين أحمد الله ما توتر, ما توتر من أعواله قبل النبوت وحال الدعوات وبعد تمامها وإحكامه لحكمية وإقدامه حيث تحجم الإبطال وصوقه بأسمة الله تعالى في جميع الأعوال إلى آله عدم على عليه الصلاة والسلام هنا موضع كشهود كباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کی سدمت کے لیے دلائی دی آپ کو یہاں سے آگے شارح علیہ رحمان فرماتے ہیں کہ بعض اہل بسا میں اور ارباب بصیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے جو دلائی پیش کیے ہیں وہ اور طریقوں سے دو طریقے یہاں پر شار علیہ رحمان نے ذکر کیے ہیں کہ جو ارباب بصیرت نے ذکر کیے ہیں ایک پہلا قول جو ذکر ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ امام رازی رحم اللہ کا ہے پہلا جو استدلال ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع دن سے جو آپ علیہ کا رہن سہن بلکہ اگر میں اس سے بھی تھوڑا سا اور کہوں تو آپ علیہ السلط کی پیدائش ہی اور پیدائش کے بعد کا زمانہ پھر آپ کا آپ کی حذانت و رضاط پھر آپ کا لڑت پن کا زمانہ پھر جوانی کا زمانہ اور اس کے اندر تمام کی تمام نقل و حرکت آپ علیہ الصلاط والسلام کے اخلاق عظیمہ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جوانی میں قدم رکھا پھر آپ علیہ اللاط و کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آپ کا انداز گفتگو آپ کے اخلاق عالیہ اور مکار اخلاق کا مجسمہ اہل عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار بار بھی خلاف ہوں گے لیکن آپ والے صلاح کے کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے کسی بھی حوالے سے امانت دیانت سچائی تمام کی تمام چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو تسلیم کرتے تھے اکثر انکار, اللہ اللہ کی انکار کیا ہے تو کی کبھی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے حالانکہ آپ کے بچپن کا زمانہ وہیں گزرا آپ کے زبانے کا زمانہ وہی گزرا لیکن کبھی بھی آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا خیر تو آپ علیہ السلاۃ وسلام کا اس طریقے سے پرورش پانا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلاۃ والسلام کا نبوبت کا دعویٰ کرنا اور نبوبت کے دعوے کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلط کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس قدر اعتبار اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں آپ علیہ السلط نے اعتبار اگر کیا ہے تو اللہ و تعالیٰ کی ذات پر کیا ہے اور پھر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں پر غالب آئے ہیں بعد میں آپ عرص و سلام کا ان تمام کی تمام صفات کا حامل ہونا اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی تمام صفات ایک شخص کے اندر رکھ دینا اس طرح کی پھر یہ کہ تیئیس سال کا زمانہ اسے اس طرح کا دے دینا تیئیس سال آپ علیہ السلام نے جو کا دور گزارا ہے وہ تیئیس سال کے ہے کسی بھی نبی کو جو نغوبت ملتی ہے چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے آپ علیہ صلاۃ السلام کے پینسٹھ سال کی عمر میں تیئیس سال کا زمانہ بچتا ہے تو پھر اللہ تعالی کا پہلے تو اس طرح کی صفات رکھ دینا کسی بھی شخص میں پھر اس کے بعد اس کو تیئیس سال کا اور زمانہ دے دینا اور پھر اس کے دین کو تمام کے تمام ادھیان پر غالب کر دینا اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرنا اور اس کے نقوش کو اس, اس کے اثر اور نقش قدم کو بھی باقی رکھنا قیامت تک یہ ساری کی ساری علامات بتاتی ہیں کہ یہ نبی ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اگر یہ نبی نہیں تھا ان سے پاک کا حامل پھر اللہ تعالیٰ نے محلت کے ادیس سال تک اس کو باقی رکھا دعوت دیتا رہا پھر اس دشمنوں پر بھی بلوا لیا اس کے جتنے آسار تھے ان کو باقی رکھا اور یہاں تک تک تک اب اور پھر تا قیامت ہونے کا ثبوت دے دیا کہ وہ باقی رہیں گے یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اگر سے پاس ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ان کے ساتھ شامل آ گئی ہے یہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہی ہو سکتا ہے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اگر میرے نبی ہوتا اللہ تبارک ہوتا ہے اس طرح کی صفات دیتے اس کو پہلے تو صفات ہی نہ دیتی اگر اس طرح کی صفات کو دے بھی دیتے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ پر ہی جھوٹ بولے جس کے بارے میں یقین ہو اللہ تعالیٰ کا علم تو معیل ہے تو کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ جس کو کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ میرے خلاف فور پڈا کرے گا میرے خلاف اٹھ کر آواز اٹھائے گا تو وہ کبھی بھی اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا اگر اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اس نے مجھ پر آگے چل کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے تو کبھی بھی اس طرح کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی جاتی لیکن جب صورت حال ہی رہتی ہے تبھی تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے پہ رکھی ہے آپ علیہ وسلام نے تو یہ پہلا ابتدا ہے آپ علیہ السلط کی نبوت پر کہ آپ کی یہ صفات ساری کی ساری بتاتی ہیں کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں غیر نبی نہیں ہو سکتا دوسرے امام رازی رحم اللہ کا امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوبت کا ایک ایسی قوم میں کیا ہے جو بالکل جاہر تھی عملی تھی ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی حکمت تھی نہ کچھ تھا آپ علیہ السلام السلام ایک ایسی قوم میں آئے اور پھر ان کو ایسی ایسی چیزیں بتلا دی اور ایسی ایسی چیزیں سکھلائی جو ان کے ماموں کو ماں نے اور پھر انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکامات سکھائے ایسے حکمات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند لوگوں کو تمام کے تمام حکام شرع سکھا دیے اور تمام کے تمام علمی فضائل اور عامری فضائل میں لوگوں کو اعلی بنا کر دنیا سے چڑھ بس اور پوری کی پوری دنیا کو روشن کر دیا ایمان کے ساتھ اور نیکا مالسا کے ساتھ ایسی جماعت حل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایسی وہ کتاب سکھائی ہے کہ جس سے پوری کی پوری کائنات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ دو استعمال اس کے بعد شار فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ سلطم السلام کے نمت ثابت ہوئے گئی تو اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ضرورت ثابت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بات قرآن اور آپ علیہ کا کلام سچا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئے مات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ السلام خاطب النبی جین ہے اللہ کا قرآن بھی بتاتا ہے محمد اللہ علیہ کو خود فرماتے ہیں اخبار سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے و مار سلنا کا اللہ کا فتح پوری کی پوری انسانیت ہے کسی قوم کسی جماعت کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے تو پوری انسانیت پہ. ان تمام ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ آپ والے صلاح وسلام آر نوی ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں لانا پھر رہا گئے کوئی یہ کہ مطلب کہ آپ آخری نبی نہیں ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ عیسان اثرات جو تشریف لائیں گے وہ بحثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے بلکہ بحثیت امر تشریف لائیں گے اور یہ امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت علام کا آزاد ہے ایک نبی اس امت میں امتی بن کر آئے گا ایسا نہیں ہم کو تجرتی نبی بن کر آئیں گے نہیں بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے نہ یہ تو اب ان کی کوئی کتاب ہوگی ان کی شریعت مسوخ ہو چکی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی نئے احکامات ملیں گے بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے اور پھر یہ کہ اس امت محمدیہ میں رہیں گے اور مسلمانوں پر حکومت بھی کریں گے مسلمانوں کی امامت بھی کروائیں گے اگر تو یہاں پر شاعر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ عیسیٰۃسلام سب سے پہلے یعنی آئیں گے اور امامت کریں گے اور حضرت مہادی ان کی کریں گے لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے مسلم شریف کے حادیث سے دیگر سیاستہ کی احادیث ہیں حضرت عیسیٰ صاحب اسلام جب آئیں گے تو وہ نماز خود نہیں پڑھائیں گے بلکہ مہدی کی نماز ادا کریں گے محمد شراک ظاہر ہوگی اس کے بعد بھی محمد کروائیں گے لیکن یہ ہے کہ پہلی نماز اور اس کے بعد بھی کتاب میں ادا کریں گے تو آپ والے سلاخلام کی ختم نہ کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یہ تصور کسی انسان کے نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں بلکہ اللہ تبارک پتہ نے دیا ہے اس دن میں مفتی صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے شادی کے دور کا یا تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے دور کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے پٹھان مقصد تھے تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے قصور فاتح سے شروع ہوتا ہے نہیں کافی لفظ کیا ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے پہلا لفظ کیا ہے کہا با کا کہ ختم کراں ہوتا ہے کا واپس ختم ہوتا ہے کہ آخری لفظ کیا ہے کا کہ سین کہا جب قرآن کا پہلا لفظ یعنی جس جو کتاب پیغمبر پہ اتری ہے اس کا پہلا لفظ وا ہے آخری لفظ سین ہے اس کا مطلب ہے بس اب اس کے بعد نہ کسی کتاب نے آنا ہے نہ کسی نبی نے آنا ہے تو پھر کبھی مرضی یہ لائن کہاں سے آ ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ نظر شادی جب بھی اس کو بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ساتھ میں گالی بھی تھی کہ جب قرآن با سے شروع ہو کر سین پہ ختم ہو کر بس ہو گیا تو <تصفيق> <تعالیٰ> اللہ علیہ وسلم نبو گئی آپ علیہ السلام وسلام آخری نبی ہے اس کے بعد کسی میں نبی نے نہیں آنا کسی نمی نےا آپ ایک افاقی نمی ہیں آپ ایک عالمی نمی ہیں اللہ تعالی نے اس سے پہلے پیغمبروں کو جو کچھ دیا ہے بہت کم ایل دیا ہے بہت کم چند چیزیں دی ہیں اور یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ آزمان نے سلاط علیہ السلام کو کچھ علم دیا تو کہا کہ تھوڑا سا لے جا تھوڑا سا آپ لے جائیں پارٹی پیچھے لوگ نے بھی آنا ہے لوگ صلاح علیہ السلام کو کچھ دیا کہا پیچھے اور بھی آ رہے ہیں ابراہیم آ رہے ہیں موسا آ رہے ہیں عیشا آ, آ رہے ہیں جب رسول اللہ تعالی وسلم کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب جو بچہ ہے سب کچھ لے جا. تیرے بات کسی نے بھی نہیں جتنے اور ہیں سب کے سب لے جاؤ ایسا کوئی مسئلہ ہی کائنات کا جو شریت سے جس کا حال میں ملتا ہوم اتم کم تیور مکمل ہو لکا بس اب مزید کچھ بھی ہے اب جو آئے گا وہ جھوٹ ہوگا وہ فرار ہوگا دھوکہ بازی ہوگی وہ نقاب ہوگا, ہوگا،, ہوگا دیکھیے ارباب المسا نگوت کی ارباب بشیرت نے آپ علیہ صلاحت والام کی نبوت پر دو طریقوں سے استدلال کیا ہے احد و گما ان میں سے ایک یہ والا طریقہ کس کا ہے امام غزال رحم اللہ کا اس سے جو استدلال کیا ہے قبل نبوا جو قواتر سے ثابت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات نبوت سے پہلے کے جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی آپ کا آراہ ر جا کر عبادت کرنا اور اسی طرح آپ کے خلاف آپ قتل نہ کرنا آپ کوٹلا نہetna وہ حالات اور داوت کے حالات جب آپ دعوت دینے کے دعوت کا ازوبہ تمام حالات دعوت کے انکمند جانے کے بعد تمام کے تمام حالات وہ اخلاقہ عظیم اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اخلاق و احکام ال اور آپ کے حکمت بھرے احکامات و اقدامہ حيث الابطال اور آپ کا آگے بڑھ جانا اس مقامات پر کہ جہاں پر رک جائیں بہادر اقدام ہوئی. آپ کا آگے بڑھنا اقدام کرنا من ہے تو تخمہ کا مانا تھا رک جانا باغ آ جانا اللہ تعالیٰ کا معنی اشا بہادر تو جہاں پر بڑے, بڑے بڑے بہادر رک جائیں وہاں پر آپ علیہ السلام وسلام آگے بڑھ جاتے ہیں کیوں آپ کو اللہ کی ذات پر کیا اعتبار تھا آپ کو اللہ کی ذات جات سے بھروسات اقدام ابو آپ کا آگے بڑھ جانا تحجم جہاں پر کیا ہے بڑے بڑے بہادر رک جائیں باز آ جائیں وہ آگے نہ بڑھ سکے احوال اور آپ کا احتماد و مسوخ آپ کا اعتماد, کا اعتماد اللہ تعالی اللہ, تعالی اللہ تبارک و کی حفاظت پر فی جمی احوال تمام کے تمام حالات بس بات ہوں اور آپ کا ثابت قدم رہنا اعلیٰ ہی کسی حال پر بدلتا ہوا لے بڑے بڑے خطرات کے موقع پر بڑے بڑے خطرات آ جائیں اتنا ہی کیوں نہ خطرہ ہو لیکن آپ علیہ سلاۃ والسلام پر مزاح ہے کہ کوئی قزب آیا ہو آپ کے قدم نہیں ہلے آپ بے چین نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنے حق بات پر ڈٹے رہے ہیں على سے زیادہ خطر خطرات اس طور پر آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے آپ علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی کی ہم ہم و سلام پر تان و کے حدیث ہونے کے باوجود بھی متعین دم تجدوں پائے گا مطینا کسی کو بھی کار کرنے والا فيه قدرتی اور نہ ہی تو پائے گا ان کو الگ قد ہے کسی کا کوئی راستہ برا یعنی ہزار کوششوں کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سلام کی کوئی برائی بڑائی مل جائے ہم اس کا پرچار کریں ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے تھے لیکن اس کوشش کے باوجود بھی کبھی بھی بات بھی نہیں ملی آپ کی پوری زندگی میں کہ جس کی وہ برائی بیان کر سکیں اور پہیم کریں آپ میں نے بتایا کہ آپ والے صلاحت کی نبوت کو تو تسلیم نہیں کیا لیکن آپ کے کردار پر کبھی بھی کسی نے اگلی نہیں اٹھائی امتنا اصل ان تمام کے تمام امور کے جمع ہونے کو جمع ہونے کے منع کو یقین کرتی ہے فإن العقل عقل یا امتنا اجتماع امور ان تمام امور کے جمع ہونے کو منع کرتی ہے غیر انبیا ایک امبیا کے علاوہ میں یعنی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات صرف اور صرف انبیاء میں ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میں نہیں جمع ہوا ہوتا علیہ اور آ اس بات کو بھی منع کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام کمالات کو کسی ایسے رکھ دیں اور جمع فرما دیں بے حل میں باوجود جاننے کے انہیں جھوٹ باندھے گا اللہ کی ذات اور وہ کل کو جھوٹ باندھے گا سم اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیں تئیس سال، پھر اس کے دین کو غالب بھی کر دیں تمام کے تمام ادھیان پر ولی سر ہوا آگاہی اور اس کی مدد بھی کرے اس کے دشمنوں کے خلاف اور اس کے آثار کو اس کے نقش قدر کو باقی بھی رکھتے زندہ رکھنے بعد کے لوگ کے بعد قیامت یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں نبی کے کوئی بھی نہیں پہلی دلیل مکمل ہوئی دوسری دلیل دوسری دلیل جو امام رازی نے ذکر کی ہے انہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم امر کا یعنی نبوت کا جو دعویٰ ہے ایسی قوم کے درمیان کتاب بیان کی والما اور حکمت کو بیان کیا شریعت علیہ السلام السلام نے اخلاق کو مکمل اورمل پر اکمل یہ ہے بات سمجھنے کی اکمل اور لوگوں میں سے بہت ساروں کو فضائل میں کامل بنا دیا علمی اور عملی فضائل میں. صحابہ کی جماعت کو وَنَوْبَرَ العالم ایمان اور پوری کی پوری دنیا کو ایمان نے رسول اللہ علیہ کے, کو تمام کے تمام پر غالب فرما دیا کہتے ہیں کما وادہ جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا مان دن نبوتی اور رسالت سے کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا معنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھلائیں لوگوں کو سچ بات سکھلائیں اور لوگوں کو علمی اور آمانی طور پر قابل بنائے جو لوگ ایسا کام کر سکیں جن کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ وہ لوگوں کو احکام بھی سکھائیں اور شریعت بھی سکھائیں اور مقارب میں اخلاق کو بھی کام فرما دیں اور لوگوں کو علمی اور آمانی طور پر پر بھی مکمل اور کامل بنا دیں اور دنیا اور جہاں کو نور کے ساتھ ایمان برابر پر فرما دے ہمارے سر حق پر لوگوں کو لگا دیں یہ صرف نبوبت سے ہو سکتے اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا وہی اللہ نبوبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت ثابت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کلام کلام عما السل علی اللہ تعالیٰ کا کلام اس پر نازل کیا گیا ہے ثاب اور انسانیت کی طرف بلکہ بلکہ جن والے انسان کی طرف سب آتا ان سے معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت اہل عرب کے اعتقاد ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہمارے اور ہم تو مسائل کو بھی جاننے والے ہیں اس لیے وہ نبی ہمارے لیے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اس لیے پرانے مجید کے پتہ چلتے کا پتلنا خدر اللہ علم کا کہنا فرم شاہ فرمانا علاقہ فتح الناس اس کا پتا چلتا ہے کہ آپ صرف عرب کے لیے کام بنے بلکہ پوری انسانیت کے لیے عرب کی اگر یہ سوال کیا جائے کہ حدیث میں یہ بات بارے آپ کے بعد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اب خد او نہیں کی طرف وہی ہوگی اور نہیں احکام ہوں گے ٹھیک ہے اور نہیں ان کو احکام احکامات کا حکم ملے گا بل یقون خلیفتا خلی, فتر خلی فتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ علیہ السلام کا نائب ہوں گے میرے بقی بنناس بالناس کیا کہہ رہے ہیں سمبل اصح صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنا ان کی امامت کروائیں کریں گے اس لیے غلطی سا افضل ہوں گے امامت اور امامت اور نہ اور بہتر ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے پہلو پہلو حضرت اشارۂ صلاح و السلام ڈائریکٹ امامت نہیں کریں گے بلکہ مہندی کی امامت میں نماز ابتدا کریں گے جی حضرت مہندی جی. جی. جی. جی. کہیں گے ضرور لیکن السلام جی. کہیں گے کہ تم میں سے جو تمہارا رہنما ہے وہی نماز پڑھا بہت نماز پڑھیں گے اگر قصہ رہتا تو اس ناموں کی میں نماز ادا کریں گے چلیے اس کے بعد آگے کی قدار کیا ہے اس کے حوالے سے تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی رہی اکر پڑیں گے